یا حسین، یا حسین، داوسین اصل کلبو چہ بل شبی کرے ہیں مختل میں کرے ہے مکر میں چہرے تمے شبیر کھڑے ہے مقتل میں گرنے سے پلک پارو کی شبیر کھڑے ہے مقتل میں اصل کلبو چہرے تیملے شبیر کھڑے ہے مقتل میں اصل کلبو چہرے شب ہے مکر تل میں مجھ بل کلبو چیرے شبیر کرے ہے مکر میں میں اصل کلبو چیلے ملے شبیر کھڑے ہے مکری میں اصل سے چیلے ملے شبیر کھڑے ہے میں شبیر کھڑے ہے مکری میں اصل کرب شردی لو چمبی گڑے ہے مکلم اصل کلبو چیرے پے ملے شبی گڑے ہے میں میں کلبو سے ویکمنی چبیر کھڑے ہے مکتل میں اصل کلبو سے ویکمنی چبیر کھڑے ہے میں کیوں کیوں شبیر کھڑے ہیں مک میں کلو چیرے پیملی چو تبیر بنے شبیر کھڑے ہے مکری میں ہے میں ہے میں ہسبل کلبو چیل چبھی میں ہس بھر کلبو